موسم جگہ گیٹ میں اپنے کام دادا کا شاندی جیتا ہوں اور اب میں اپنے سٹیرے سے میں رضاکاروں سے گزارش کروں گا جن کی جیل اسٹالوں کی قریب لگائی ہوئی ہے ان سے <تصفح> گزارش ہے کہ اب اسٹال بند کروا لیں اس لیے کہ میں موجود علمائی اکران کو ختارہ کے لیے دانت دینے والا ہوں وہ رضاکار جن کی جمین اسٹال وقت کی ترین لگی ہے وہ روز پر جا کر ان سے کہہ دیں اسٹال وقت بند کر دیں کیونکہ اب مدرسہ شروع ہونے والے ہیں اور میں گزارش کروں گا مارا سوال والے تعاون کروائے اور جتنے بابا سسول حضرات میں میرے دیکھ کے انتظار محکرم اور محکم شخصیت کو کا علمی کارنامہ کے والے نگرانی کا علمی کارنامہ حضرت ان کی تعت کا مب رہے اور نموشن میں جس ادارے بازاروں کے باغی میں ستارہ جا رہا ہوں جانی پہ جانے سے محرم الرام کے بلا محرم الرام کے محمد اپنے بزرگ کا نےدر مدردھ کے بارے میں سنگھ نگر آئی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اسٹیج پر الحمدللہ منی پور ر صاحب چیئروہر چانسٹ سے آئے تھے میں راما ملانا مفتی منی رام صاحب تام بلالیہ کو سوچ لے لے کی جانے کے خوشان دے دیکھتا ہوں اور آپ نے جلانا صاحب لاہور سے آپ کے شکلیں گے میں روز بدیر ہوں بدیرے رہا بڑا روپانی صاحب آپ کچھ میں آپ خوشان کو رہا ہوں لا دیا آپ کے لیے مطلب اور ہمیں اپنے موبضی کو لگائے خوشانندی لینے کے چارانداری بڑا کرم کو وہی رنگوں کو شیف رکھے آگے آنے کی بڑھائی کرنے میں کوشش کرے تاکہ لوگوں کو سمجھ سرانا ہو جو چاہ رہے سب ہوا وہی بڑھائی کرم روشنی دے وہ رنترمان موبضی کو لگائے جانا ہوں زمان موجود ہو کو جانے شاہ رانے کا دن بھی اجرا کے سے جن دے چاہتا ہوں اور دوبارہ کروں سب نے اے نے جو روایت رانا کو سرایا تاکہ ایسے امن دارا کے علم و امن کی برد کے کا فرمائے امن دادا کے علم محمد میں خراب برقرائے بابا کے کتاب لینے جا رہا ہوں محمد رحم صاحبہ جو کسی بھی حملوں نے جانا سالم کو لائے اور آ کے مدر جب آ کے مدور نہیں تھا نرو شدھ سد رسول کریم اما بار شرین سلان سے ہتھ دل جمین ست کرم لا ہو ان الله هو المداوي انت تهدي صدق ما على النبي يا ايها الذين امنوا اقاموا الصدق والسلام عليك يا رسول الله والصلاه والسلام عليك يا عبد الله محلی سکاب محلی سنت بالخصوص مفتی آزم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب امیر مرکزی جماتے پاکستان حضرت پیب کے لیڈر صاحباتہ پیڑی میا عبدل سالم کادری صدر جنور علماء پاکستان حضرت صاحبراب والا شان حضرت علامہ ابو زیر محمد زبیر مجد محمدانی اور اس اسٹیج پر کثیر تعداد میں آئی بھی ہے سنر تو لمائے ہے سنر مشاک ہے سنر سب کچھ رہے سنگی رہی کہ آئی سندی تاہی کے کارکن ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس پر دور میں خوف دہشت گردی کے دور میں نفسا نفسی کے دور میں یہ عظیم شان غلامان مصطفیٰ صلی اللہ واد علیہ وسلم کا اجتماع کا انحصار کیا جان سارا نے میلان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اس عظیم شان کانفرنس کا اہتمام کیا گیا یقینا یہ جار کی مبارکباد ہے اور دوسری مبارکباد میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ آج کی اس اسٹیج پر سنی تاہری ایک اعتبار سے ماشاءاللہ اللہ مسلم تحریر بھی ہے اور اب الحمد للہ سیاسی تحریر بھی بنی ہے تو اس اعتبار سے دوسری مبارک باد میں ان کو یہ بھی پیش کرتا ہوں کہ اس اسٹیج پر الحمدللہ صرف سوال کے کائبین ویو ہوئے ہیں کوئی اصوبیہ آگنا نہیں ہے ہمارے پاس سن جی کے کائنی کو پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سب سوال آزم وہ سوال آزم جو جنگنی جماعت ہے ان کے کائدین صرف اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں پہلے تو نہیں جی ہوتا تھا کیڑے پکوڑے بھی جمع ہوتے تھے اسوج آگم بھی جمع ہوتے تھے لیکن ارم تو جتنا آج صرف اور صرف اس اسٹیج پر اور اس پورے میدان میں کو غلامان صلی اللہ علیہ آرام واسطہ لگا سنجاحری الحمد الحمدللہ بہتر کام کر رہی ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کی کامیابی ہے کہ اہل سنت اور جماعت کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں فارم سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں سب سے پر جلوہ گر ہیں سب کے تعلیم یا تشریف فرما ہیں اور کچھ آنے والے ہیں یقینا یہ بھی اتہاس اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہمیں مل رہی ہے اور انشاءاللہ وہ بری دور نہیں کہ تمام اہل سنت اور جماعت جتنی بھی تنظیمیں ہیں کاش اگر بارہ نقول اول شریف جو قریب ہے اگر یہ قائدین مل کر اس بارہ ندو اول کے مبارک دن میں عوام اہل سنت تو اگر اشتہار کی خوشخبری سنا ہے تو وہ ناول ہو جاتا ہے ہارے رہنے سننے کے لیے الحمد بہت عام ہو رہا ہے اور بہت عام ہوا ہے تھوڑی بولیں تھوڑی قوم شکلی ہیں کچھ تحفظات ہیں ان پر بھی باتیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ اس پر بھی عمل ہوگا اور یقیناً انشاءاللہ اتہس اہل سنت آج بھی لوگ ضرور ہو گیا تو سندھی لانی اور ان کے کائدین کو یہ عجیب شان جاندار نیلان کشت رام اللہ علیہ وسلم کے انہیا کرنے پر مٹنی عمارے اہل سنت کے امیر اوکرم کی جانب سے اور مشکل اہل سنت کے جتنے بھی اکادری علماء مشاعر اور عوام کی جانب سے میں ان حضرات کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ ان کی کابری کو اپنے باردان قبول و منظور بنوا اور اس کانفرنس کو اتحاد اہل سنت کا بہترین ذریعہ بنائے بنایا محترم دفتی محمد جان کا مرکزی صدر جماعت مرکزی جماعت آپ نے کتاب کے دوران ہمارے سیرے گا ٹاؤن لائبریری کے مشیرے گا محترم دارا جاد احمد سادہ رشما ہے میں آپ کو اپنے رشی دارا دان چارا میں استفاد کرانا چاہتا میں اپنے اگلے مہمان خرچ کو دانو دینے سے قبل میری تمام سارتنا اور روزگار کی گزارش ہے برائے کرا کہ اس بارہ مہارا جایا کا کسی سورج نہ ہو اور اس بات کا پالا بیان کر کے جو بھی طرح کی کوشش سے چٹرا ہے اس چیز کی سوچوں جلد سے کانچیپن کے نظم و جب میں کسی بھی چوروں کو بھاگی نگر رہا ہوں ملے اور اگر کوئی اس طرح کی کوشش چترا ہی ہے تو اپنے نظر و جب سے جیل چور منائے اپنے نجی کے دعوت سے دینے جا رہا ہوں محبت دارو اب جدیا کراچی محبر میں راس سات ملا ہے اللہ وہ آنا حدی بننا حضرات علماء اکرام قائدین سنی تحریر و دیگر سنت کی نظری جماعتوں کے قائدین علماء اکرام اور میرے میو سنی بھائیو کا سلام آج الحمدللہ اپنی روایتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سنی ٹہری نے اپنے شہدا سے اپنے ان واتوں کی تجیح کرتے ہوئے جاندارہ نے مستقارا مانفرن کا آبا کا اقدام کیا اس کانفرنس کے انتقال پر میں ان کو اور شامل ہونے والے تمام احباب کو مبارکباد دینے سکتا ہوں آج یقیناً بہت دن کو اطمینان ہوا کہ ان حالات میں جن بم ہماروں سے گولی سے اور ممکنہ دہشت گردی کے خطروں سے ہر طرح سے ڈرایا جا رہا ہے مگر میرے جو بھائی یہاں تشریف فرما ہے ان کے شیرے کو دیکھ کر یقیناً ہو جاتی ہے کہ ایسے سمنر کو کسی بھی طرح ڈرایا اور دبایا نہیں جا سکتا یہ ربم دماغ یہ ڈوریاں یہ ہمارا راستہ نہیں جو سکیں آنے والا وقت ملاد شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے یقیناً اس میں بھردور انداز میں ریلیاں جلوس اور جل رستے منعقد ہو کے ہم سب کو ان پروگراموں میں اسی جوش اور جزبے کے ساتھ شریف ہو کر انہیں کامیاب بنانا ہے یقیناً یہ وہی جگہ ہے جہاں مینارا شریف کے موقع پر ترسٹ زائد عرما احترام اور رائے نے یہاں پر حالت دباس میں اپنی جادو کا نظرانہ پیش کیا رب رقت سے دعا ہے کہ ان تائرین کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں کہ ان کے مشن کو جس طرح جاری رکھے ہوئے ہیں مسل میری اسی جوش اور جزبے کے ساتھ ہم اپنے ان کائین کے مشن کو جاری ادارے رکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں آج ایک بار پھر آپ کی لہر ایمانی کو دوبارہ چینلج کیا گیا ہے یقیناً آ کے علم میں ہوگا کہ چند سالوں پہلے ڈینمارک اور ناروے کے اخبارات میں رزالانہ آ کے شائع ہوئے تھے اور اس کے جواب میں یہاں سے پرامن مظاہروں اور ایک بہت بڑی ریلی صورت میں ہم نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا تھا مگر ان لوگوں کی یہ حرکتیں ابھی بھی جاری ہیں وقفے وقفے سے جو نام میڈیا کی صورت میں لٹریچر کی صورت میں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے جاری کیا ہوا ہے اپنے اس مشن کی کامیابی کو دیکھنے کے لیے وہ وقفے اپنا سرم حقبر زمانہ کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے ایمان میں اتنی حرارت بڑھائی ہے آیا ان کی پہاشی اور یعنی کے سلاح میں یہاں نہیں گئی یا ابھی بھی ان کے رنوں میں اسلام کا اور نے ہجور ملے غریب اوپر الرحیم کی نامد پہ برف کا جذبہ راتی ہے ہمیں اپنے قوم سے اپنے پیڑ سے اپنے امن سے اور اپنے مذہبی پروگراموں میں بھرپور انداز سے ان کو کامیاب کر کے اپنی اس پروگراموں میں شرکت کر کے ان کو یہ بتا دینا ہے کہ ایسے رنگرت آج بھی اپنے آٹھے اسی طرح بہت ہیں جس طرح تو ہونا نہ الحمدللہ آج اس سٹیج پر ایسے ری بہت سی جماعتوں کے سائزین موجود ہیں جو کہ کے نہایت کچھ آئین بات ہے ہمری اور ستک بھی یہ توفیف دے کہ ہم ایسے سندر کے مفاد کے لیے آئندہ بھی میرے جل کر کام کرتے رہیں چاہے وہ الیکشن کا زمانہ ہو چاہے وہ امن کا زمانہ ہو یا کوئی کسی قسم کی, کی ہم پر کوئی پریشانی یا مصیبت ہو اگر ہم اسی طرح مل جل کر رہیں گے تو اللہ ہم پر رہے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ میں ہمیں یاد ہو جائیں گے میں اسی ہمارے رہتی تم بتاؤ بتلا نبی کو غیر میں زندہ ہے نہ تھا اور ہے اور اللہ رہے گا محرم صاحب زیادہ ریحان صاحب موسم کے داروں میں ستارہ دوارا سننے والا موبائل کہتا <تصفح> ہوں اور آپ جی خوشخبری کہ اگلے چند دنوں میں سراہد احرط میرے گھر ہوں گے ان شاء اللہ اور ہم ان کا برتب کریں گے تشریف لائے میں روین صبح پنجاب جی کے محسن مراد شاہ سال روپی کتاب دینا چاہتا ہوں اور آج کتاب کے بعد وہ محسوس مرکزی رحمان ہوگا جیسا کہ آپ سب احباب کے علم میں آج کا یہ رام بان جانند آرام مستفا کا میرے محرم مدار سید شاہ کو راہل بہت شاہ تو راہل محدود آپ رشمی آج کے ساتھ میرے کتنے کا محرم میرا ہاتھ کے لیے آپ روشنی دِلائے میں اپنے جاگر نارائن تھا کہ محمد محمد محمد محمد اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ کے لیے بتا دوں کہ ہزار ڈنڈا سربراہ سندری عید بھائی محمد سرور اعزاز کا الحمد للہ اس وقت آج اس میں تصویر لانے والے ہیں اور رہائی کری ہے کہ آگے مشرف کے گیم میں ان شاء اللہ مشرپار کے گراؤنڈ کے گیڑ میں داخل ہو جائے گی محمد بھائی محمد سرور اعزاز کارنچا سربراہ سننے میں parte de ese sitio محرم میرا کارکران کی گزارش ہے تمام کارکرانوں سے گزارش جہاں رام بروانے جہار کروانے محرم میں رام دلہ سید باقاعدہ نادر کا محرم حاجی اور سربراہ سبود علی بھائی محمد میںادی شاپ ہنگانا خوشان ایک شیر کر کے میں بھائی محمد شاہدہ بلاؤں گا بھائی محمد شاہ راج راج کسی کا چاہتے ہوئے سورج نگیری چاند بہت کا مسکن सूरज नगरी चांद बचेरा तारों का बच्चन तेरे आने से मेरा घर क्या क्या लगता है तेरे आने से मेरा घर क्या क्या लग रहा है खुशांच तमाम गाँव के के मिनर शाह سنانا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سر عملی جریل محمد سعود علی جال ساڑی سال تشریف لاڑا کے لیے جس کے کچھ علما ہیں میں مناسب نہیں سموں آپ اور قائدین کے درمیان ہائے رہنا میں اپنا وقت اپنے موضوع علماء اور قائدین کو دیتا ہوں اور آپ سے دیتا. میں نے دعوت کے خطاب کے لیے بلایا تھا شاداد رضا اور صبح کے مگر میں بہت خوش ہوا ہوں گے ہمارے سوبائی کے مین میں یہ کہہ کر کہ بہت ہمارے علماء کرام نام تشریف لازے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی اپنی موجودگی میں میں بہت بولنا تھا انہوں نے اپنا مب علماء کرام کی نظر کر دیا آج اس اہل سنت ایسے تعریف موجود ہیں میں تمام راجین سے لیے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوباجی چینر نے آپ ایک جگہ دے دے کر اپنے رق کو باندھ دیا ہے آپ اسے پر دے کر اپنا وقت کو باندھ دیا ہے اور بھارت کی علماء کا نام نہیں کرتا میں اپنے تمام روزگیوں اور ہارا بوٹ کر رکھ کر کرا ہوں یہ کسی عزیز ہے اور بچے کسی تو کار بنا لگا ہم اس ہمارا میں سمر آج بھی راک منتبار علاج مری تین امام سنی تحریک کے سربراہ اور سنی تحریک کے تمام قائدین کار کارکنان اس جلسے کے منتظمین اس شیج پر موجود جملہ اکابر علمائے کرام قائدین نظام مشائق نظام اور جلسہ سکا میں موجود میرے تمام دینی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ عظیم الشان منظم پر اور پرجوش اجتماع بات کا پیغام ہے کہ حالات کچھ بھی ہو خطرات کیسے بھی ہوں اللہ لال میلاد النبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلّلم کی تحریر اس پیارے وطن میں اور شہر کراچی میں پہلے سے زیادہ شان و شوقت کے ساتھ جاری اساری رہے گی مجھے بتایا گیا کہ نشتر پارک کے مرگی گیٹ کو باب نی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باب شہدائے میلاد النبی صلی اللہ علیہ و وسلم کے نام سے پوری شان شوقت کے ساتھ تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہدائے ملاد النبی صلی اللہ علیہ و وسلم کی یاد کو تا تعبت قائم رکھنے کا یہ انشاءاللہ اچھی علامت رہے گی اگر ہمارے اہل اقتدار میں جو اس سانگے کے مجرموں کو قانون کی شکنجے کے شکنجے میں رکھ کر کیپرے کردار تک پہنچایا ہوتا تو شاید اس کے بعد ہمیں یہ مشروم کا تسلسل جاری ہوتا ہوا دیکھنا نہ پڑتا لیکن منہس القوم ہماری بدنسی ہے کہ آج تک قومی ملی اور دینی مجرموں کو قانون کے شکنجے میں کسا نہیں گیا وہ دن پھر رہے ہیں تو جرم بھی بدر عام ہو رہے ہیں اس لیے ایک بار پھر ہمارا پیغام ہے کہ اس پیارے بدن کے شہروں کو بستیوں کو اصبات کو قریہ قریہ کو کوچے کوچے کو اگر ظلم سے فساد سے محفوظ رکھنا ہے تو ظالموں کو قانون کی شکن میں کسنا چاہیے اس اجتماع کے اوسر سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آشو محرم اور محرم الحرام کے موقع پر اور اس کے بعد جو انسانی جانوں کا اطلاع کیا گیا ہمیں سب کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے ہم سب کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں لیکن شاید کراچی اور اہل کراچی اس کے بعد باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہزاروں خاندانوں کی تین نسلوں کی کمائی کو جو چند لمحوں میں رات کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا اس ظلم کو بھی بھلایا نہیں جائے گا اور میرا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوٹیج موجود پورٹے اور آپ کا اپنا دعویٰ ہے کہ یہ فوٹیج باقاعدہ سرکاری طور پر ان کا انتمام کیا گیا تھا تو ان فوٹیج کی روشنی میں مجرموں کا تعین کیا جائے ان کو قانون کے شکنجے میں دیا جائے اور ان کو عدل کے آخری مراحل تک پہنچایا جائے اگر ایسا نہ کیا گیا تو حکومت وقت سے اعتبار اٹھ جائے گا تو جب اعتبار اٹھ جاتا ہے تو حکومت بھی اٹھ جائے گی اس لیے ہم بار بار تکرار کے ساتھ اس ساننے کا اعادہ کرتے رہیں گے تا وقت کے لوگوں کے نقصانات کی تلاشی نہ کی جائے اور لوگوں کو انصاف نہ فراہم کیا جائے اور بیلاد النبی صلی اللہ علیہ و وسلم کے جلوس کے تحفظ کا مقمل نہ کیا جائے ہم حکمت وقت کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ قوم فروخت و چیردہ فروخت کا یہ رسوا کن معاملہ اب روک دینا چاہیے کہ دنیا میں کسی بھی قومیت کا حامل کسی بھی ببانیت کا حامل روئے زمین پر کہیں بھی جرم کرے تو مجرموں کی فہرست میں پاکستان اور اہل پاکستان کو شامل کر دیا جاتا ہے اگر یا الجزائری پس منظر کا رسی فرق امریکہ کی سرزمین پر کوئی جنگ کرتا ہے تو فہرست میں پاکستان کو شامل کر دیا جاتا ہے ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ جب تک پاکستان کو اس فہرست سے نکالا نہ جائے امریکہ کے ساتھ تعاون ختم کرنا چاہیے کیا آپ اس سے متفق ہیں راتے ہمیں وقت کی سپر پاور جو تمام مادی قوت سے ریس ہے اسلحے کی قوت سے ریس ہے ہمیں حیرت ہے کہ ایک عورت سے اسے خطرہ ہے تو جس سپر پاور کو عورت سے خطرہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے آج نہیں تو کل اپنے انجام تک پہنچ جایا ہمارے مفتی محمد جان صاحب نے اس رشتے سے اتحاد کی بشارت سنائی ہے ہمارے مخالفین نے حالات نے ہمیں ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اگر قیادت اعتماد نہیں کرے گی تو وہ تاریخ کے سامنے وقت کے سامنے شہداء کے سامنے ہرگز جس سو نہیں ہو سکے گی اس, اس لیے ہماری اپیل ہے اس اجتماع کے تبسف سے اپیل ہے کہ ایس سنت بجما کو اپنا تعدد اور تقسر قربان کر کے ایک قیادت تلے جمع ہو جانا چاہیے یہ جس کو بھی قائد بنائیں گے ہم انشاء اللہ تعالی اس کی خوش پر کھڑے ہوں گے جہاں کر شہزائے میلاد النبی صلی اللہ علیہ و وسلم کے سانحے کا تعلق ہے یہ سانحہ اور المیہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ان کی رفاقت سے محروم ہو گئے ان کے لیے یہ سعادت ہے سعادت تھی اور سعادت رہے گی جس جج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی جو کوئی بات نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موت سے زیادہ شعادت کی موت اس موت سے زیادہ استخار کی موت اس موت سے زیادہ عظمت و وقار کی موت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ صلی اللہ وآلہ کے دن نبی کے جشن کی پر نماز مغرب ادا کرتے شہید کر دیا جائے ایسی شہادت قابل رش ہوتی ہے ایسی شہادت خوش نصیب لوگوں کے مقدر میں ہوتی ہے اور ایسی شہادت اوروں کو بھی اوروں ان کے اندر بھی شوق شہادت پیدا کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ ان اللہ تعالی اس سے اہل سنت و جماعت کو عزم ملے گا اس سے عام ملے گی حوصلہ ملے گا جم ملے گی اور اسی شان و شوقت کے ساتھ وقار کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ و وسلم کا جشن منانے کا ہی سعادت ملے گی یہ پیارا وطن پاکستان کہ سنند و جماعت میں منایا تھا پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا اور دو قومی نظریے ملت امام علس اعلی حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا قادری محدد بریلی رسم اللہ تعلی تھے کہ جب انہوں نے اس نعرے کو رد کیا کہ مل وطن جب انہوں نے اس نعرے کو رد کیا کہ ہندوستان میں رہنے والے ایک وطنی رشتے کے حوالے سے ایک ملت ہے تو انہوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ مسلمان تمام مل لگے کھر کے مقابلے میں الگ مل ہے جدا ملتے ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول بھاشنی اور پھر اسی نظریے نے آگے چل کر تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی اسی کی اساس پر تحریک چلی اسی کی اساس پر پاکستان قائم ہوا لیکن پھر نیرن کیے سیاست کے دوران دیکھئے منظر انہیں ملی یہ شریک سفر رکھے تو ڈاکو دولت کو تو چرا دیتے ہیں لیکن قوموں کی وراثت نہیں چرائی جاتی اس لیے غیو رحل چنت کو چاہیے کہ اپنی وراثت آباد اشتخار آباد وراثت ملی اور قومیتِ دینی قومیتِ اسلامی پر دوبارہ اس قوم کو متحد کر کے اطلاع کے اس دور سے نجات دینی چاہیے کیونکہ پاکستان آج اپنی تاریخ کے سب سے بڑے دور ابتلاح سے گزر رہا ہے اور آج پاکستان سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہو رہا ہے اس کے باوجود ہمارے اہل اقتدار برملا یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم عالمی جنگ لڑ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا رہا عالمی جنگ کو چھوڑیے اور اپنے وطن کے تحفظ کی جگہ لیے اگر آپ عالمی اگر آپ عالمی اجتماعی قوتوں کی غلامی کی روش کو ترک کریں گے تو انشاء شاء اللہ تعالی جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے و جلیلہ کے جن کے نام نامی سے آج کا اجتماع منسوب ہے اللہ تبارک بطالہ پاکستان کو اس عہد فساد سے نجات کا فرمائے گا اور میرے جواب ہے کہ رقب کریم پاکستان کو قاتلین سے جاویرین سے مفسدین سے ظالمین سے اور تین ع سے جلد نجات نجال فرمائے پا فرمائے اور یہ پیارا رسم دوبارہ ام کا گہوارہ بنے مما آڈل یا خطاب ہمارے رہے تھے محترم تبلا قبلہ تیادل ماں جناب مفتی منیب الرحمان صاحب داممپور کا دمل عالیہ چیئرمین رویملی ہلال کمیٹی میرے پاس جو لکھت موجود ہیں علمائے کے رام کے خطابات کی ابھی بھی کبھی لسٹ ہے اور بات یہ ہے کہ جتنے موزین علماء کرام کا نام باقی ہے وہ سب اتنے موزین ہیں کہ میں رسی کو بھی یقین نہیں سکوں گا آپ کا منٹ آپ کا کرایہ پانچ سے سات منٹ ہے مجھ سے یہ کہا جائے گا کسی کو بھی اس لیے میں گزارش کروں گا کہ موجود پلوائی کرام جو میرے چاہتے پر موجود ہیں ان کے نام ابھی میرے پاس کے لیے باقی ہے میں دعوت سے چاق دوں گا اگر وہ وقت کا حیا کریں گے تو میں ان کا انتہائی مشہور رہوں گا اگر رجوکا الحمد للہ جانا سارا مصطفیٰ کانفرنس اپنے تمام تر سلیم بھائی رحمت اللہ موضوع پر لکھی گئی ساتھ بھائی احمد صلّت اعجاز قادری صاحب اپنے دست مبارک سے مؤزی علماء کرام کو پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی میلا مصطفیٰ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت تحفہ نال شریف جو ہے وہ بنا ہوا اور کتاب بھائی سر اعجاز عالم صاحب اپنے درست وارٹ سے موزی المائی کرانے کو پیش کر رہے ہیں میں یہ کر رہا کہ جو افغان میرے پاس ابھی ہیں ناموں کے تقریر جن کے کتابات ابھی باقی ہیں یہ سارے ہی انتہائی مولز غلامی کرام ہے اور میں کسی کو بھی نہیں کہتا ہوا گا کہ آپ وقت پانچ سے سات منٹ ہے اگر آپ سارے روپئے گرم کر رہے ہیں تو میں مشہور رہوں گا یعنی کہ بدت مقررہ آج میں نے عزم کیا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں ایک قائم ہے اور وہ ٹائم دونوں قریبہ رکھا ہے انتہائی قریبہ رکھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس جزے کا کانفرنس کا اختتام ہو جائے اس لیے برائے کرم وقت کا خیال کروائیے میں آپ کا ممنون مشہور رہوں گا دعوت احتجاب دینے جا رہا ہوں سدر زبی المائے پاکستان زبی علمائے پاکستان محترم کے نام ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخب زبیر صاحب کو آئیے میرے بزرگ کا میرے بزرگ کا محترم البلا ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخب محمد زبیر شاہ سجق جبیرائے پاکستان الحمد لله من الزكفاء والسلام للعبادة الذين استفاءوا مع بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الجزين قال الرب الله بسم الله السقام تتنذروا عليهم الملائكة ولا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا عظيم والصلاة والسلام عليك رسول الله والا ہری بل قائدین سنی تحری پہلے سندر کی دیگر تنظیموں کے مقدر قائدین گرام مقدر علما اگرام اور سامی نے ہی وقار کی شہدا بالخصوص نشر پارک کے کی یاد میں آج یہ جان مصطفیٰ مصطفی کانفرنس انہیں اکاط کی جیل ہے اس کو یہ حسن اتفاق کہیں یہ سنی تحریر کا حسن انتخاب کہیں کہ آج یہ ایسے دن کانفس سنتی ہو رہی ہے کہ جب اللہ کے مقبول بری شہبادانی خود ربانی حضرت ربانی مجدد پانی مجھے رضی اللہ مجدد حضرہ میرتبانی رضی اللہ کالان عنہ میرے اپنی زندگی میں جو استعمال کی بے نصیب مثال قائم کی میں کہوں تمہیں یاد ہوگا کہ نش اخبار کے شہدا اس کی یاد تازی اکبر اتنی دور میں حضریم نے رقبانی مسجد کا دیا رحمۃ اللہ کو اپنے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے کیا کچھ اس میں ہر وے استعمال نہیں کیے اور کیا کچھ دباؤ اس میں نہیں نے نہیں ڈالا لیکن تمام دباؤ کو آپ نے رد کر دیا آخر بھی اس نے کہا کے لیے ایک دروازہ بنا لیتا ہوں چھوڑا آپ خود اس میں جھٹ کر آئیں گے چلیں یہی آپ کا کافی ہو جائے گا سجدہ نہ کرے گا دربار کی آزاد جسے لیکن ایمامی رجبانی کے دربار میں گئے تو آپ اسٹوانے کے بجائے پہلے پیرا فرمایا سر چھپایا اسمایا نہیں ہے سر جو رب ڈھونڈا شریف کے آ کے چھپ چکا ہے کسی کے نہیں چھپے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا آپ نے دیکھا تھا کہ کی آج کیا اس کی تو آج کیا مصیبتیں دے پڑی کہہ رہے بندی سہولتیں پر برداشت کرنی پڑی آپ نے آپ کو کب چلے جاتی سب کر دیا گیا آپ کو لیکن آپ نے کسی پر بند آپ اس پر تو سطح کے لیے گاڑی نہیں سکتا سادانگائے سنگیت لگائی کسی جان بھی آگے بڑھ گئے آج بھی پھر ری کی سیرت کو تازہ لگنے کا وقت آ گیا تھا جو اب کے سورت آپ تھی ہی آج پاکستان اس ایک نیا گیا جس کے گھنٹے جا رہی تھی کو کالے ڈال دیے تھے سورج کی پر جا رہی تھی روزوں پر رانا پر پابندی آگے ہو گئی نہ بھیا دن بھر راہ پر بھی پابندی آگے ہو گئی تھی ہتھا کے اسلامی نام سے چڑھ چیز کو کہ کوئی شخص محمد احمد نام لگتا ہے یہ بھی سو گر لگت چیز نام ہم